اور یہود نے اللہ کی قدرنا جان جی سے چاہیے تھی جب بولے الف للے نے کسی آدمی پر کچھ نہ اتارا تم فرماؤ نے آتار وہ کتاب جو منسا لائے تھے روشن اور لوگوں کے لیے ہدایت جس کے تم نی الگ الگ کاغذ بنا لئے ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپا لیتے ہو اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےحودگی میں انہیں کھیلتا